اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تعالیٰ فی صورت البکرہ علف لام میم غالق الكتاب لا ریب فیه حدل المتقین صدق اللہ العظیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتر تمل تم لسانی یفقہو قولی ربی اسر و لا تو اسر و تممی الخیر العالمین ستر بقرہ کا شروع کا ٹیکس میں نے آپ کے کیا ہے جس کی پہلی آیت تو حروف مقتعات پر مجھ سے ملیا ہے الفلامیم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک آیت ہے تو اس کو آیت مانا گیا آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہوتی ہے اس میں گرامر کا کوئی قائدہ کوئی کلیہ جو ہے وہ لاغو نہیں ہوتا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ لا الہ الا ہوا الہیو القیوم اینڈ تک جو آپ کی آیت الخرسی ہے کافی طویل ٹیکسٹ وہ بھی ایک آیت ہے اور الف لا میم یہ بھی ایک آیت ہے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نشات فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب الارے وفی خدلی المتقین اس حصے کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے یہ کتاب لارے بفی ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے کتابو یہاں سے ہم اپنے سبق کو شروع کر رہے ہیں میں آپ کے سامنے کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں بورڈ پہ اور کچھ سوالات آپ سے کروں گا اور ان سوالات کے ذریعے ہی ہمارا پچھلا سبق جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالی ہو جائے گا ظال کتاب ہو ایک مرکب ہے پہلی بات مفرد نہیں ہے مفرد کہتے ہیں سنگل ورڈ کو مرکب کہتے ہیں کم از کم دو الفاظ کے مجموعے کو تو یہ مرکب ہے پہلی بات دوسری بات ڈسائڈ ہم نے کرنا ہے کہ کیا یہ مرکب تام ہے یا مرکب ناقص ہے نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے یہ آئے گا مرکب تام جو ہے وہ جملہ ہوتا ہے اور جملے کی ابھی ہم نے ایک قسم پڑھی ہے جملہ اسمیا اور جملہ اسمیا کے دو پارٹس ہوتے ہیں مفتا اور خبر مفتہ اور خبر دونوں مرفو ہوتے ہیں مفتدہ نائنٹی نائن پرسینٹ ہوتا ہے خبر نائنٹی نائن نکرا ہوتی ہے جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں برابر ہوتے ہیں اب ہم پہلے سے پروو کرنے کی کوشش کریں گے کہ مرکب تام یعنی جملہ اسمیا ہے یا نہیں اوکے جی اس کو ہم مفتا بنا سکتے ہیں بالکل بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ جو ہے معرفہ ہوتا ہے اور معرفہ مفتا بن سکتا ہے اسماعی اشارہ واحد کے اور جمع کے مرفوع مرسو مجرور ایک طرح ہی استعمال ہوتے ہیں لہذا یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے تو ہم اسے مفتا بالکل بنا سکتے ہیں مفتا کی جو مین کنڈیشن تھی وہ اپلائی ہوگی اس پہ ٹھیک پوری ہوگی جب ہم نے دوسرے اسم پر نظر ڈالی تو ہمیں یہ مرفو تو نظر آیا خبر مرفو ہوتی ہے تو ایک کنڈیشن پوری ہو گئی لیکن جو دوسری کنڈیشن ہے کہ خبر 99% نائن نکرا ہوتی ہے وہ یہاں پر پوری نہیں ہوئی ایسے ہی ہے نا ایک پرسینٹ معرفہ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ میں نے کہا ہے کہ ہم ایک پرسینٹ والے نہیں پڑھ رہے اس وقت ہم اس وقت نائنٹی نائن پرسینٹ والے رولز جو ہیں وہی پڑھ رہے ہیں اور وہی اپلائی کر رہے ہیں تو اگر ان رولز کو سامنے رکھا جائے تو ہمارا یہ ورڈ جو ہے الکتاب یہ خبر نہیں بنتا کیونکہ نکرا نہیں ہے تو ریزلٹ یہاں پر نکلا کہ یہ مرکب تام یعنی جملہ اسمیا نہیں ہے اب ہم چیک کریں گے پھر اگر یہ مرکبے تام نہیں ہے تو پھر مرکبے ناقص ہونا چاہیے جی. سیدھی سی بات ہے اگر مرکب تام نہیں ہے تو پھر مرکبے ناقص ہی ہوگا سیدھی سی بات ہے اس کے علاوہ کوئی مرکب ہوگا ہی نہیں کیونکہ مرکب ہیں ہی دو آپ نے یا اسے تام پروو کرنا ہے یا ناقص تام پروو ہو گیا تو اوکے نہیں ہوا تو ناقص ہے تام پروف نہیں ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ ناقص ہے اب یہ کون سا مرکب ناقص ہے یہ وہ مرکب ناقص ہے جس میں اشارہ استعمال ہو رہا لہذا ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا مرکب ناقص جس میں اس میں اشارہ استعمال ہو مرکب اشاری کہلاتا ہے تو ہمارا یہ مرکب ناقص مرکب اشاری ہے اوکے جی اب اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مرکب اشاری جو ہے اس کی عرابی حالت کیا ہے اس وقت جس طرح ہم مفرت کی عرابی حالت معلوم کرتے آئے ہیں کہ یہ مرفو ہے منصوبہ ہے یا مجرور ہے اسی طرح ہم نے مرکب ناقص کی بھی عرابی حالت اس کی بھی فارم جاننے کی کوشش کرنی ہے دونوں کو ملا کے کہ یہ مرفو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے کیونکہ مرکب ناقص جو ہے یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جب مرکب تام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے گا ہمیں آگے جب ہم نے الکتاب کو دیکھا تو ہمیں پتا چل گیا کہ الکتاب واحد اسم ہے اور واحد اسم کی مرفو شکل جو ہے وہ آخری اور پیش کے ساتھ آتی ہے اگر الفلام لگا ہوا ہو تو ریزلٹ نکلا کہ یہ پورا مرکب شاری جو ہے وہ مرفو استعمال ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن مجید میں سعود البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کتاب الار بفی کہا ہے وہاں پر ذالکل کتاب ایک مرکب اشاری ہے اور مرفو استعمال ہوا ہے یعنی آپ کے دوسرے ہفتے میں اتنا جان لینا بھی کافی ہے جو کہ آپ دو ہفتے پہلے نہیں جانتے تھے اوکے جی اب جب آپ نے اسے مرکب اشاری کنفرم کر دیا تو آپ سے اگر میں پوچھوں جی پارٹس بھی بتا دیں مجھے تو آپ کہیں گے جی ظالے کا اس میں اشارہ ہے اور اگلا والا جو ہے وہ مشارن ہے کیونکہ پارٹس کا آنا آپ کو ضروری ہے اور مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہے لہذا اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے کے ساتھ نہیں کیا جائے گا سٹارٹ اپ یہیں سے کریں گے ترجمہ کرنا ظالکا کا مطلب ہوتا ہے جی وہ اور الکتاب کتاب تو اس کا ترجمہ بن گیا وہ کتاب ہے نہیں لگانا آپ نے کیونکہ مرکب تام نہیں ہے جملہ نہیں ہے اب یہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے جو کل سوال بھی آیا تھا کہ قرآن مجید میں سوت البقرہ کے شروع میں ذالکل کتابو ہی لکھا ہوا ہے لیکن جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمے کی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے یہ کتاب ایسے ہی نا ذالکل کتابو لارے بفی یہ کتاب لارے بفی ہے تو ترجمے میں یہ کتاب لکھا ہوتا ہے حالانکہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کے لیے حاضر کا اشارہ استعمال ہوتا ہے تو اب یہ کیا چکر ہے اب اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو چکر یہ ہے کہ یہ عربی کی فصاحت و بلاغت کا نقطہ وہ نقطہ کیا ہے عربی زبان میں کوئی چیز آپ کے قریب ہو کوئی چیز آپ کے قریب ہو یا کوئی شخص آپ کے قریب ہو صحیح اس چیز یا اس شخص کی عظمت کے اعتبار سے ارب دور کا اشارہ استعمال کرے گا اس کے لیے پھر سن لیجئے گا کوئی چیز قریب ہے یا کوئی شخص قریب ہے لیکن اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے لازمی نہیں ہے یہ رول لیکن فسات و بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ عرب اس شخص یا اس چیز کے لیے قریب کے اشارے کی بجائے دور کا اشارہ استعمال کرے گا اوکے جی تو یہاں پر وہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے؟ اب چونکہ ترجمے میں وہ چیز بیان نہیں کی جا سکتی لہذا ترجمہ یہ کے ساتھ ہی کر دیا جاتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ وہ کتاب ہے ویسے بھی آپ لا سکتے ہیں ترجمے کہ وہ کتاب جس میں شک نام کی چیز نہیں ہے حالانکہ کتاب آپ کے سامنے موجود تو یہ ایک عربی فصاحت و ملاحت کا نقطہ تھا اور یہی آپ کو اکثر جگہ پر قرآن مجید میں ملے گا تو مرکب اشاری کل ہم نے شروع کیا تھا مرکب اشاری سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو چند باتیں آنی چاہیے ان میں پہلی بات یہ کہ مرکب اشاری ایک مرکب ناقص ہے نمبر دو اس کے بھی دو پارٹس ہوتے ہیں ایک اسم اشارہ دوسرا مشارن الہ اور مرکب اشاری کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ مرکب اشاری چاروں اعتبارات سے جنس عدد وسط اعراب برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے دونوں معرفہ ہوتے ہیں دونوں نکرا ہو ہی نہیں سکتے دونوں نکرا کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے اسے آپ نکرا کر نہیں سکتے اور مشارے کے لیے لام والا معرفہ ہونا بھی ضروری ہے کوئی اور معرفہ نہیں صرف علی نام والا معرفہ ہونا ضروری ہے تیسری بات یہ کہ آپ کا مرکب اشاری جو ہے یہ مرفو بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے مجرور بھی ہو سکتا ہے تو سوت البکرا کے شروع میں آپ کو یہ مرکب اشاری مرفوع مل رہا ہے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ اگر یہ مرکب اشاری منسوب ہوتا تو آصف کیا ہوتا یہ سبا. پورا بولیں ذالکل کتاب ایکسلنٹ حسن اگر یہ مرکب اشاری مجرور ہوتا تو کیا ہوتا زالکل کتابی, کتابی ماشاء اللہ ذالکل کتاب ذالکل کتابا، ذالکل کتابی تینوں صورتوں میں ترجمہ ایک ہی ہونا تھا وہ کتاب جسے ہم یہ کتاب کے طور پہ لے رہے ہیں اب وہاں پر وہ پرٹیکولر مرفوع استعمال کیوں ہوا یہ انشاءاللہ شاء اس کورس کے آخر میں ہم لسٹ بنائیں گے پوری جس میں ہمیں پتا چلے گا کہ کوئی اسم یا کوئی مرکب کب کب مرفوع استعمال ہوتا ہے کب کب منصوب استعمال ہوتا ہے کب کب مجرور استعمال ہوتا ہے تو ابھی آپ کو مرفو ہونے کی دو وجوہات پتہ چل چکی ہیں کہ مرفو یا تو مفتہ ہوتا ہے یا پھر مرفو خبر ہوتا ہے تو کم از کم آپ یہاں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پورا مرکب شاری اگر مرفو استعمال ہوا ہے تو یہ مفتا کے طور پہ استعمال ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی زالکل کتاب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ لار بفی ہے خدل متکین ہے یعنی یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی چیز نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو یہ بارہ علاقے کی باتیں ہیں لیکن ابھی آپ کو اتنا جو ہے وہ سمجھ میں آنا چاہیے تو چند مرکبے شاری اور کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں جی اور اس کے بعد اپنے دوسرے مرقب ناقص کی طرف چلتے ہیں حاضل مسلم ہو مرکب شاعری پہچان لیے نا فوراً آپ کی اشارے کے بعد جو اگلا اس میں ہے اس میں پڑھنی چاہیے اگر وہ علی نام کے ساتھ ہے تو ایک سیکنڈ ہی لگانا نے مرکب شاری کہنے میں مرکب اشاری ترجمہ کر لے یہ مسلمان یہ مسلمان بس اتنا ہی ترجمہ اوکے جی اور دوسرا سوال آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ آپ کو ملوم چاہیے کہ مرکب اشاری اراب کے اعتبار سے کیا ہے مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے مرفو ہے اگر یہ منصوب ہوتا تو کیا ہوتا ہاضل مسلمہ اگر یہ مجرور ہوتا تو کیا ہوتا ہاضل مسلم ترجمہ کیا ہوتا تینوں میں یہ مسلمان تینوں صورتوں میں ترجمہ یہی ہونا تھا Okay جی ہا اسلیمونا ہا اسلیمونا ہا اے آپ کو پتا اشارہ کتنے اشارے کوئی سو دو سو اشارے ہیں عربی زبان میں کتنے اشارے چھ یاد کیے نا ہم نے تو چھ اشارے سامنے رکھنا مشکل کام ہے یا تو نا کہ دو سو اشارے ہم کتنے سفے پلٹیں گے پتہ نہیں کون سا اشارہ ہے بھی کہ نہیں ہے آپ کے فنگر ٹپس میں یہ چھ اشارے ہونے چاہیے تو ہا اے ایک اشارہ اشارے کے بعد فوراً دیکھیں علی فلاں اس اسم لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے تو پکا مرکب اوکے جی اب مرکب ہے تو اس مرکب اشاری کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس مرکب اشاری کا اعراب کیا ہے مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے ہاؤ سے آپ کو پتا نہیں چلے گا آپ کو مشار سے چیک کرنا ہوگا مشارون مشار بتائے گا آپ کو کہ مرکب اشاری پورا کا پورا جو ہے مرفو ہے منصوب ہے یا مجرور ہے جی ابراہیم بتائیے ہاؤ لائل منصوب منسوب ہے جی ساکب منسوب ہے حسن منسوب ہے آصف نہیں کوئی شکر ہے کوئی انکار کرنے والا تو آیا جی جلدی یاد آ گیا مرفو ہے یار ہلو اونا جمع مذکر اونا کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے یار چلے الحمد جلدی پہچان لیا ورنہ آپ لوگوں کا ذہن اتنا پکا بن چکا ہے کہ آپ پیش کو مرفوع کہتے ہیں اور زبر کو منصوب کہتے ہیں بس آپ نے زبر میں نظر ڈالی اور منصوب کا فتوا دے دیا نہیں ہونا چاہیے نا مکس یہاں اسی لیے تو ہم بیٹھے ہاں ٹھیک ہے اونا جمع اونا اونا اینا اونا اینا اونا مرفو اینا منسوب اوکے جی اگر یہ منصوب ہوتا تو امیر کیا ہوتا پورا بولو نا مرکب ہا اولائل مسلی مینا اور اگر مجرور ہوتا تو ہا اسلی مینا تو دیکھیں اشارے سے آپ کو نہیں پتہ چل رہا مشار کو بتا دے گا کہ مرفوع ہے منصوبہ یا مجرور ہے ٹھیک ہے نا یعنی پتہ چل جائے گا آپ کو ایسی بات نہیں ہے بس تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے نیکسٹ میں لکھ رہا ہوں گی آپ کے سامنے ہاں جی رقباری ہے پہچان لیا نا فوراً ایک منٹ نہیں لگا پہچان لیا اس میں اشارہ دیکھا اس کے آگے دیکھا مرکب اشاری جی اور پہچان لیا کہ مرفو ہے ہے مجرور ہے مرفو ہے ٹھیک ہو گیا نا اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ نوٹ کر لے صرف پڑھنے کے حساب سے کہ اس کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے یہ جو حاضی ہی ہے اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے کھڑی زیر اوکے okay? جی یہ کھڑی زیر جو ہے نا اس کو جب ہم آگے ملا کر پڑھیں گے نا صحیح تو یہ کھڑی زیر سیدھی ہو جائے گی یہاں سے ہمارے سامنے قاعدہ آ گیا کہ جتنے بھی کھڑے اور الٹے ہوتے ہیں تین حرکتیں ہیں نا زیر زبر پیش ان کے مقابلے کی تین حرکتیں اور ہیں کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش ایسے ہی نا تو ریزلٹ یہ نکلا کہ کھڑی زبر ہو کھڑی زیر ہو الٹی پیش ہو جب ان کو ہم آگے ملا کر پڑھیں گے تو سب سیدھے ہو جائیں گے بس یہ فارمولہ ہے اوکے جی تو حاضی ہی تھا جب ہم نے ملا کر پڑھا تو کھڑی زیر کو سیدھی دیر میں کر دیا مسلم نہیں نہیں اب کیونکہ حمزت الوصل ہے نا دیکھیں نا یہ ساری چیزیں المسلمون ہے نا جب ملا کر پڑھیں گے تو حمزت الوصل کی حرکت ختم ہو جائے گی یہ تو پڑھا ہوا ہے ہم نے ٹھیک ہو نہیں جی اب اس کی میں جمع والی کنسٹرکشن لکھنے لگا آپ کے سامنے حاض ہل مسلمس لکھا نہیں ماشاء اللہ بس یہ آپ نے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ آپ اس قابل ہو رہے ہیں کہ آپ اساتذہ کی حلط نکالنے لگ گئے ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے آپ کو صرف چیک کرنے کے لیے غلط لکھا تو یہاں پر یہ جمع ہے تو یہ بھی جمع کا اشارہ ہونا چاہیے اوکے جی, اوکے جی؟ ہا اسلیماتو اوکے اسماعیل ہا ہے نا اگر یہ منصوب ہوتا مرکب اشاری منصوب ہوتا تو کیا بنتا شابش ہاسلم ہا اسلیمات ہا جی جناب آتو آتی ہے یار یار آپ پکا نہیں ہے آپ نے لگتا ہے یہ استعمال نہیں کیا ٹھیک ہے نا اس کو استعمال کریں آتن اور آتین جمع سالمس میں دو ہی ساؤنڈز ہیں الم لام لگ جائے گا تو آتو اور آتی بن جائے گا تو منصوب یہ ہوگا ہا اولائل مسلماتی اور مجرور بھی ہوگا ہا اولائل مسلماتی یار دیکھیں آپ کا اعراب جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا صرف ان دو چیزوں کا اعراب حرکت سے آئے گا پیش زبر زیر ان باقی تینوں کا اعراب ساؤنڈ سے آپ نے نکالنا ہے ساؤنڈ سے آنی آئنی آنی آئنی اونا اینا آتن آتن کا کریں راب پکا ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا جی لاسٹ جی. کنسٹرکشن لکھ کے میں ٹاپک کو بس کلوز کرنے لگاؤں اور ہاضل کلام اوکے جی مرکب اشاری کنفرم کرتے جائیں اراب مرفو اچھا جی ہا ال مرکب اشاری خلط. کیوں خلط؟ ہی آئے گا کیونکہ غیر آکل کی جمع آ گئی ہے تو ہم نے پوائنٹ پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی غیر عکل کی جمع آ جائے تو خبر اس کے لیے واحد مونس فیل اس کے لیے واحد مونس اشارہ اس کے لیے واحد مونس ضمیر اس کے لیے واحد مونس اس میں موصول اس کے لیے واحد مونس تو آپ یہاں سے ہاؤ کاٹیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے اکلام ماشاء اللہ جی یہ بس پوائنٹ آپ سے کروانا تھا جو آپ نے پہچان لیا یہاں پر یہ چینج کیوں نہیں ہوا تھا یہاں پہ چینج کیوں نہیں ہوا تھا اس لیے نہیں ہوا تھا کہ یہ آکل کی جمع تھی یہ غیر غیرآکل کی جمع ہے اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا اگر ایسا ہے تو قرآن مجید میں تل کا رسولو کیوں استعمال ہوا ہے تیسرے بارے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے تل کا رسولو فضول آباد تو پہلا تو آپ نے پہچان لیا کہ مرکب اشاری ہے اوکے دوسرا پہچان لیا کہ مرکب اشاری مرفوع ہے اب یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہے کہ ار رسول جمع اور تل کا واحد کا اشارہ ہے تو غیر آکل کی جمع کے لیے اشارہ واحد موس لگتا ہے لیکن یہ تو غیر آکل کی جمع نہیں ہے تو آکل کی جمع ہے اب جب یہ آپ کے سامنے آیا تو اس کے لیے سمپل سی بات ہے دیکھیں پورے قرآن میں آپ کو یہ ایک ہی اگزامپل ملے گی اور یہ اگزامپل بتا رہی ہے کہ جب قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ کے رسول وسلم نے یہ آیت پڑھی تو عرب بڑے زبان تھے نا عرب میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا نہیں کیا نا کہ ہم تو آکل کے لیے جمع کا اشارہ استعمال کرتے ہیں آپ نے یہ واحد منس کا اشارہ کیوں استعمال کر دیا یہ کتنا بڑا آبجیکشن تھا نا تو اس سے ثابت کیا ہوا اس سے ثابت یہ ہوا کہ غیر آکل کی جمعہ کے لیے تو عرب واحد کا اشارہ استعمال کرتا ہی کرتا ہے لیکن کبھی کبھی آکل کے لیے بھی کر لیتا تھا تو یہ ایکسپشن تھی اس کی اس لیے عرب کسی کو اعتراض نہیں ہوا اور ہمارا قاعدہ جو ہے وہ بھی اپنی جگہ برقرار رہا اوکے جی تو یہ ایکسپشن کیا کہ گزر جائیں اس کے مزید بھی جوابات دیے گئے ہیں لیکن سب سے آسان جواب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی قاعدہ پورا نہ بیٹھ رہا ہونا تو آپ نے اسے ایکسپشن کہہ کے گزر جانا ہے. Okay, جی پھر جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر مزید مطالعہ کریں گے تو پھر چیزیں اور آپ کے سامنے آئیں گی سمجھ آ رہی ہے بات تو ترجمہ اس کا کیا کریں گے مجھے بتائیے ذرا لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے وہ رسول یعنی وہ رسول جمع ہے ٹھیک اب ترجمہ آپ کو وہاں پر لکھا ہوا ملے گا یہ رسول تو یہاں پر پھر وہی فساحت والا پوائنٹ کہ تل کا رسول یہ رسول جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلہ دی تو رسول کوئی معمولی ہے عظمت والے ہیں لہٰذا اشارہ جو ہے اللہ تعالی نے دور کا استعمال کیا قریب کی بجائے ورنہ ہونا چاہیے تھا حاضر رسول زیادہ زیادہ یہ ہوتا نا لیکن اللہ تعالیٰ نے تل کا رسول استعمال کیا بالکل اسی طرح جس طرح کتاب کتابوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نے زالی کل کتابوں کا ہے اوکے جی تو مرکب اشاری ہمارا مکمل ہو گیا آپ کے ذہن میں جو کل سوالات تھے وہ بھی پورے ہو گئے الحمدللہ ابھی اب بھی کوئی سوال بچا ہے تو کر لیں نہیں تو پھر ہم اپنا اگلا مرکب ناقص شروع کرتے ہیں تین حرکتیں ہیں زیر زبر پیش اور تین حرکتیں ہم نے دیکھی تھی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش ٹھیک ہے؟ جب ان لمبی حرکتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں نا تو ان سب کو سیدھا کر کے پڑھتے ہیں ان سب کو سیدھا کر دیتے ہیں یعنی یہ سب سیدھی ہو جاتی ہیں کھڑی زیر سیدھی زیر ہو جائے گی کھڑی زبر سیدھی زبر ہو جائے گی الٹی پیش سیدھی پیش ہو جائے گی